بسم الرحمن و رحمۃ اللہ وص الرحم اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبر شکوش اور باقی تمام شامل فرحان برادران فرحان برادران سب کو شمس سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شری میں درخت نمبر 658 سو اٹھاون ابلک تین سو ہے 658 سو اٹھاون ابلک تین سو اور ہمارے بعد جو ہے اسماع الحسنہ میں اور دعوت شریف کے میں سے اسماع الحسنہ میں اولاد فتح کی اسماعی الحسنہ میں سے اسم اعظم نمبر ستارن یا کہارو یا کہارو جل جلال قرآن پاک میں اس عنوان سے یہ اسم قرآن پاک میں کتنے جگہوں پر آیا ہیں اور وہ آیات کون سی ہے ان سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی اشمِ اعظم کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے ہاں جی تو اس حوالے سے ہم وقتوں کو کر رہے تھے تو جو ہے آج اس سلسلے میں چوتھا مقام آیا میں سے تو چوتھا کل نے بتایا تھا کہ یہ اسم اعظم القحار قرآنِ پاک میں طالباً جو ہے چھ مقامات پر آیا ہے یسمِ اعظم قرآن پاک میں ان میں سے آج جو ہے چوتھا باقی تین مقامات کے ذکر ہو گئے چوتھا مقام سرحِ زمر کے یاد نمبر چاد ہے چار ہے سہاندُ القاحت یہ مقدس اسخر میں هو الله واحد القحار یہ اسم اعظم القحار آیا ترجمہ اس کہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا کہ اپنے نے کوئی اولاد رکھیں تو اپنے معلوم میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا اور پھر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ پاک ہے ہر اے و نقش سے اور اولاد رکھنے سے وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو یگانہ اور قوت و غلبہ والا ہے ہاں اس کو کسی اولاد کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کا اپنی بقا اور دوام کے لیے کسی اولاد کے خاندان کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ ایک ہی ہے الواحد ہے اور قہار ہے اور ہر چیز پر غلبہ والی ذات ہے پوری قوت والی ذات ہے اس کو کسی اور کسی کو اولاد بنا کے رہنے کی اس کا ایک کوئی ضرورت نہیں ان تمام چیزوں سے پاک المنظہ تو شاعت کی توسیع ہے یہ قرآن مجید یاتِ مجیدہ جو ہیں ان لوگوں پر رد ہے جو اللہ جل جلالہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں ہاں جیسے سابق قوام میں سے عیسائیوں نے اللہ کے لعتِ عیسیٰ کو بیٹا کرا دیا یہود نے حضرت وضیر کو اللہ کا بیٹا کرا دیا چرن پاح کے قرآنِ میں ہے تو یہ عط ان کے اس نظرے کے رت میں ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں جو اللہ جل جلالہ کے قلعہ اولاد تجویز کرتے ہیں ان کے حد میں جیسا کہ نصارہ حضرت مسیح ایسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں جبکہ کہ اللہ کے نبی و رسول ہے اور بندہ ہیں اور ساتھ ہی تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو یا عرب کے بعض قبائل حرصوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں کہتے ہیں قرآن پاکستان مطلب یہ ہے کہ اگر بے فرض محال اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو تو ظاہر ہے وہ اپنے مہلوک ہی میں سے کسی کو اس کام کے لیے چنتا کسی کو چنتا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی منع نہیں کیونکہ دلائل سے ثابت ہو چکا کہ اے خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے اے خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے جو بھی ہیں سب اسی کی مہلوک ہے اس کا میں ایک خدا کے سوا جو کوئی چیز ہے جو بھی ہے اس کائنات میں معاش و اللہ سب اسی کی مہلوک ہے اب ظاہر ہے کہ محلو اور خالق میں کسی درجہ میں بھی نوعی یا جنسی اشتراک نہیں ہے خالق اور محلوں میں کسی بھی زاویے سے کوئی برابری نہیں ہے کوئی شراکت داری نہیں ہے خلا خالق شراپا بے نیاز مؤث نماس محلوق شراپہ محتاج اور اسی اللہ کے احسان ماس سے لطف خاص سے اس کو پیدا کیے رحمت رحمانی کی برکت سے لہٰذا آپ ظاہر ہے کہ محلوق اور حالم میں کسی درجہ میں بھی نوعی یا جنسی شراکت اشتراک نہیں ہے پھر ایک دوسرے کا باپ یا بیٹا کیسے بن سکتا ہے کسی دعوے کا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ سب اس کا ماہلوق ہے اور جب مہلوق اور خالق میں یہ رشتہ محال ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا اللہ کا جو ہے مہلو کے ساتھانے کسی بھی دعویے سے اشترار نہیں ہے وہ خالی خالق اور مہلو کا رشتہ ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا کرا دینا بھی یعنی کوئی رشتہ کرا دینا بھی مہلوق اور خالق کے درمیان یہ بھی جو ہے محال ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ارادہ کرنا بھی محال ہوگا جو نہیں ہونے والی بھی اللہ ہر عیب و بنق سے ہر غلط چیزوں سے اللہ پاک اور طیب ہے تو یہ باتیں یہ ساتھ کے دل میں خصوصیات اصما الحسنہ جو کتاب ہیں اصما الحسنہ کی شرح اس کی صفحہ نمبر 210 سو لکھا تو اللہ تعالیٰ کا محلوق کے ساتھ صرف جو رشتہ ہے نا وہ اب تو معبود کا رشتہ ہے اللہ اور مہلو کے ساتھ خالق و مہلوک کا رشتہ ہے مالک و مملوک کا رب اور محبوب کا رازق و مرذوق کا رشتہ اللہ اور بندوں کے ساتھ کسی کو بیٹا یا بیٹیاں ہاں جی وہ بناتے ہیں کسی کو اپنا بیٹے بیٹے وہ بناتے ہیں ہاں جی تاکہ زندگی کے ہاں جی تاکہ زندگی کے آثار جو ہے زندگی کے سوری تاکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں انسان بیمار ہو جاتا ہے محتاج ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ان کا سہارا بن جائے اولاد کسی کو بیٹا بیٹی بنا کے پالتے ان پر احسان کرتے ان کو بڑا کرتے ان سے تعلق رکھتے ہیں ہاں جی ان سے محبت کر دیں تاکہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کا سہارا بن جائے جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز مدلہ ہے وہ کسی کا ہر کس کسی بھی صورت و حال میں محتاج نہیں ہے تو وہ کسی کو اپنے بیٹا بیٹیاں کیوں گھر بنائیں گے جب وہ کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ بینیاز مدلاخ ہے تو رو بیٹا بیٹیاں کیوں گھر بنائیں گے عربوں میں سے جو لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جب خود کو کسی بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے عربوں کو تو وہ شرمندگی سے لوگوں سے چھپ چھپ پھرتے ہیں ہاں جی لوگوں سے چھپ چھپ پھرتے ہیں کہ یہ مجھے یہ تانا نہ دے اور اسے زندہ درگور کرتے ہیں بیچارے بیٹیوں کو اور اپنے لیے باعث ذلت تو فوری سمجھتے ہیں بیٹیاں اپنے لیے رکھنے کو ہاں جی؟ لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہوئے انہیں نہ دیتے ہوئے نہ کوئی انہیں شرم ہے نہ ہو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کے اس الزام و بہتان کو بار بار دہرا دیا بار بار جو ہے بار بار رد کیا اللہ نے ان کے اس الزام اور بہتان کو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار رد کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلموں عظیم قرار دے دیا اللہ نے خلے بیٹے قرار دینا اللہ نے اپنی شان عظمت میں ظلم عظیم قرار دیا ان لوگوں کی طرف سے جو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے یہ بندہ بنداخیر کی طرف سے مجد بحاولہ خصوصیات آزما امام ابن کشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ الواحد اللہ جو اللہ جو الواحد این اللہ جو اکیلا یکتا و بینیا سے اللہ جو ہے وہ اللہ جو الواحد ہے اکیلا یکتا و بینیا سے سب کے سب کے سب کے سب جو ہیں اس کائنات میں سب کے سب اس کے بندے اور غلام ہیں اس کائنات میں اس کے سامنے سب کے سب فقیر ہیں محتاج ہیں وہ اکیلا ایسا غنی ہے کہ اپنے قدرت کے اعتبار سے سب پر غالب بھی ہیں سب اس کے سامنے حقیر اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں جھکے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس شان بہت اونچی ہے اس بات سے جو یہ ظالم ضدی اور انکار کرنے والے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو یہ توضیع ہے کتاب فرصید اعظم میں سے کتاب تفصیل ابن کثیر کے صبا نمبر دو سو بارہ جھیل نمبر تین کے ذیل میں انہوں نے شعایت ہے فرض عمر قید نمبر چار کے ذیل سے کتاب خصوصیاتِ اسما الحسنہ کی صفا نمبر دو سو گیارہ پہ نقل کیا ہے تو یہ مقدس شاید جو ہے اللّہ تعالیٰ کیشما الحسنہ میں سے عظیم اس میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے القحار ہے قرآنِ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر غالب تسلط رکھنے والا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں بیٹا کسی کو اللہ کے ساتھ ایسی جو رشتہ داریاں جو انسانوں کے اندر ہیں کسی کے ساتھ اللہ کا ایسا کسی قسم کا رشتہ داری نہیں وہ ہر قسم کی دنیاوی رشتہ داری سے پاک اور ترجیح داد ہے اس کے شان اس چیز سے بزرگ و برتن رکھے وہ اپنے لگے کسی کو کہ کوئی اس کا بیٹا بن جائے کوئی اس کی بیٹی بن جائے ہاں کوئی اس کے ساتھ کوئی دنیاوی رشتہ داریاں ہوں نہیں بھائی اللہ کا محلوق کے ساتھ صرف جو ہے خالق و محلوق کا رشتہ ہے ابت و معبود کا رشتہ ہے رب اور مربوب کا رشتہ ہے مالک و مملوک کا رشتہ ہے اور وہ بے نیاز ملق ہے اور یہ محتاج ملق ہے. ہاں جی؟ ہے یہ محتاج ماہ سے یہ فقیر ماہ سے مسکین ماح سے اور وہ اللہ الواحد القحاد حقانی متلق ہے دینیات سے متلق ہے تو اس کے لیے بیٹے بیٹیاں کیسے کہ اللہ عانی الحمید وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ کی تعریف ہے تو پھر وہ کسی کو بیٹا بیٹیاں کیوں بنائیں جب وہ محتاج ہی نہیں کسی کا کیونکہ بیٹے بیٹیاں بنا کے رشتہ داری رکھے دوستی رکھے قریب ترین بندہ بنا کے رکھتے مدد کریں گے تاکہ میری زندگی کے مشکل ہیں، اوقات میں ہو میرا اولاد میری مدد کریں اس کی وجہ سے میری زندگیاں آسان ہوں اور اسے اللہ نے بچوں سے کہا بھی ماں باپ سے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں نیکی کریں حصن بڑھاپے میں جو ہے وہ غوصلہ ہو جاتا ہے ان کو جواب نہ دیں عر تک نہ کہیں ان کے لیے شفقت کے پر بچھائیں یہ سب رہنمائی اسے اللہ نے کیا اولادوں کو اور اولاد اللہ کے لیے کسی قسم کے نہ کسی کے شفقت کی ذرا تھے تمام معلوقات ہاں جی جو اللہ کے نافرمند بن جائے خدا کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہاں جی اور سب اللہ کے گزار بن جائے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کے عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ یہ سب بے نیاز بادشاہ زین گرہ میں لہٰذا وہی الواحد القہار ہے اور کوئی بھی اس کے بیٹا بیٹیاں نہیں ہے اور نہ کوئی شعر اس کی محداد میں سے کوئی اس کے بیٹیاں بیٹے بندے کے نہ اس کو ضرورت ہے نہ لائق ہے نہ اللہ اپنے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہی نہیں ہو جاتی ان چیزوں سے برد کو بالاتر ہے وہ نظامی مملکت چلانے کے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے کسی مشاور کی ضرورت نہیں ہے یا وہ مدبر البلا وزیر ہے ادھر نے کسی مشاور کے ہاں جی ہمارے پاکستان جیسے چھوٹی ملک میں ایک وزیر اعظم اپنا کھجن وزیر رکھتے ہیں ہاں جی سو پچاس وزیر رکھتے ہیں کاموں کی مشورہ کے لیے یعنی اللہ کے یا وہ مدبران بلا وال جو اس عظیم کائنات کے عرض سے لے کر فرض سات آسمانوں اور زمینوں تغالک کے اندر موجودات اور ان سب کی نگاہ فرماتا ان کاموں کے کاموں کی تدبیر فرماتا لیکن کسی بھی مشاور کے کسی بھی وزیر کے منشی کے اس کو نائب کی کوئی ضرورت نہیں ہو وہ, وہ ایسا عظیم ذات ہے وہ غنی ملّ ہے وہ قدرت ملّہ کا مالک ہے لہٰذا اس کو اولاد بنانے کی کسی کو بیٹا بیٹیا بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے اور اس ذات کے ہمیں سچی بندگی کرنا چاہیے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کما کو معرفت میں سے فرما آمین سنا